قبر بنوانا کیسا عام آدمی کی قبر کو ایسے بنانا کہ کوئی نشان باقی رہے تاکہ ہم جب فاتحہ پڑھنے جائیں تو ہمیں قبر مل جائے اس میں کوئی حرج نہیں یہ مقبرہ اور یہ وغیرہ یہ بزرگوں کے ساتھ خاص ہے ہمارے مشاق نے لکھا عام آدمی کی قبر اتنی ہو کہ نشانی باقی رہے اور یہ ضروری بھی ایک تو یہ کہ آپ جب جائیں تو اپنی عزیز کی قبر کو پہچان لیں جہاں آپ کو فاتحہ پڑھنی جیسے والدین ان کی قبر پر جانا تو اہن صادق بلکہ آلحد و فاضل بریلوی کے فتح میں ہے حیات المواد میں کہ اگر والدین کا انتقال ہو اپنے عزیز کا تو ان کی قبر پر جب جائیں تو قبر والا پہچانتا بھی ہے اور جتنی دیر آپ قبر پر رہیں قبر والے کا دل بہلتا ہے جیسے آپ اپنی اماں کے پاس جائیں ملنے تو کچھ دیر اماں خوش تو ہوگی نا آپ کو دیکھ کر اس کا دل بہلے گا اسی طرح قبر پر جانے پر بھی صاحب قبر کا دل بہلتا ہے کہ گویا یا جیسے آپ میں اور ان میں کوئی ملاقات ہوئی ہو اس لیے جو ہمارے احسان مند ہیں جو موسین ہیں بزرگوں کی قبروں پر بھی جایا جائے, جائے والدین کی قبروں پر بھی جانا جو ہے وہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں ہمیں اتنا بڑا کیا ہے انہوں نے اور خون جگر پلا کر کے ہمیں بڑا کیا آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قبرستان جاؤ تو شرک قبرستان جا ہی نہیں سکتے بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شب برات کا موقع تھا نصف شابان پر صاحب مشکات نے ایک باپ قائم کیا اور وہ تقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام کو بستر پہ تلاش کی یا حضور موجود نہ تھے ایک انسانی تقاضا تھا وہ یہ سمجھی کہ آج باری تو میرے یہاں ٹھہرنے کی تھی حضور کہیں اور تشریف لے گئے سارے حجروں میں انہوں نے گھوم کر دیکھا تو حضور کہیں بھی نہیں تھا جب گئے تو چھوٹا سا قبرستان جو بالکل گھر کے قریب آج بھی آپ دیکھ لیں گمبد خزرا سے کتنا فاصلہ بقی شریف کا وہاں جب گئیں تو حضور ویسے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا اور اس میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ احد میں جو صاحبہ کرام شہید ہوئے حضور علیہ السلام بڑی پابندی سے سال میں ایک امرت تب ان کے پاس جاتے اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی ہو سکتا ہے یا آپ کو مل جائے مزارات کی حاضری اور تبسل سارے دلائل ہم نے اس پر عزیزہ گرامی بنوائے اچھا ایک فائدہ تو یہ کہ آپ اپنی عزیزہ کی قبر کو پہچان دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کھودنے والے قبر کھوتے کھوتے مردے کو دفناتے دفناتے ان کمبختوں کے دل سیا ہوگا کوئی قبر ان کو ویران نظر آیا اس پہ کوئی نشا نہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی عزت دفنا کے بعد بھول گئے یہ کیا کرتے ہیں اس کو ایک نئی قبر کھود کر ہڈیوں کو ایک طرف کر کے دوسرے مردے کو دفنا دیتے جب آپ جائیں تو اپنی والدہ یا والد کی آپ کو قبر ہی نظر نہیں آئے گی سب جنا مٹھا کر کے دوسری قبر بنا دیتے ہیں اگر پکی بنی ہو نشانات ہو وہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی اس قبر کا کوئی وارث ہے اس لیے کوئی اس میں دفن نہیں کرتے کہ کوئی آن کر کے وہ کلیم کرے گا یہاں خبر تھی کہاں گئی ایک فائدہ اس کا یہ ہے